سرکار مدینہ قرارے قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے مفہوم عرض کر رہا ہوں کلب روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا تین شخص ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تین خوش نصیب کون ہوں گے ارشاد فرمایا پہلا وہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا اور تیسرا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بکثرت اپنے پیارے آقا مدینہ والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درد و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سلسلہ خوابوں کی تعبیریں جاری ہے اول تاخیر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ شامل رہیے انشاء شاء اللہ عزوجل اگر آپ نے اپنا خواب ریکارڈ کروایا تھا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے خواب کی تعبیر اس سلسلے میں شامل ہو جائے آپ کی تعبیر آپ کے علم میں آئے گی اس کے علاوہ بھی ضمن مدنِ پھول عرض کیے جاتے ہیں جو کہ مفید عام ہوتے ہیں انشاءاللہ مدن پھول حاصل کریں گے علم دین حاصل کریں گے جو سنتیں اور آداب وغیرہ بیان کیے جائیں گے اس کے مطابق عمل کریں گے ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ زوجل بہت ساری برکات حاصل کرنے کا موقع ملے گا خواب ہر شخص ہی دیکھتا ہے بچہ بھی دیکھتا ہے بڑا بھی دیکھتا ہے چھوٹا بھی دیکھتا ہے بوڑھا بھی دیکھتا ہے عورت مرد مسلمان ہو یا غیر مسلم تقریبا ہر شخص ہی خواب دیکھتا ہے خواب دیکھنے میں انسانی خیالات کا انسانی تفکرات کا انسانی رجحانات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوا کرتا ہے یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ہم عموماً کس طرح کے خواب دیکھتے ہیں ان خوابوں کے ذریعے ہم اپنی سوچ اور اپنی فکر کا اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے تفکرات کو اچھا رکھنا اپنی سوچ کو مثبت رکھنا پاکیزہ رکھنا یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے ورنہ یاد رکھیے کہ جس کی سوچ اچھی نہیں ہوتی اس کا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا کیونکہ عمل یہ نتیجہ ہے عمل جو ہے وہ پھل ہے اور اس کی بنیاد اس کی وجہ عمل ہم نے کیوں کیا یہ ہمارا خیال ہوتا ہے اور ایک کامن سی بات ہے کہ انسانی اعضا اس کو رعایا قرار دیا گیا ہے اور دماغ کو بادشاہ قرار دیا گیا ہے جس طرح ایک بادشاہ اپنی رعایا کو حکم دیتا ہے اور اس کو وہ فالو کرتی ہے اسی طرح سے ہمارے اعضا ہمارے جو افعال ہیں ان کا صدور ہمارے ذہنی تفکرات سے مطابق ہوتا ہے میرا ذہن سوچے گا کہ میں اس کو اٹھا لوں جب بھی میرا ہاتھ حرکت کر کے اس کی طرف جائے گا اگر میرے خیالات کے اندر بھوک محسوس ہو رہی ہوگی تو میں کھانے کی طرف بڑھوں گا تو جو ہم سوچیں گے ویسا ہم کریں گے اور ماہرین نفسیات نے یہ بات بیان کی ہے اس طرح کے مقولے عام ملتے ہیں کہ انسان کی شخصیت آپ کی پرسنالٹی وہ نہیں جو آپ کرتے ہیں بلکہ آپ کی پرسنالٹی وہ ہے جو آپ سوچتے ہیں واقعی حقیقت یہی ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں ہم جیسا سوچتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں اور یہ گمان کرنا کہ میری سوچیں اگرچہ غلط ہی صحیح لیکن میرے اعمال درست رہیں گے یہ خام خیالی ہے آج نہیں تو کل ہمارے رجحانات کا ہماری سوچ کا ہماری تفکرات کا اثر ہماری زبان پر ہمارے دیگر اعضاء پر ضرور ظاہر ہوگا تو جس طرح ظاہری زندگی میں ہمارے تفکرات ہم پر متاثر ہوتے ہیں تأثر ڈالتے ہیں ہم اس سے تأثر حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے خواب کے ساتھ بھی انسان کے سوچوں کا اور تفکرات کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے جس طرح ہمارے ظاہری اعمال کا محاسبہ ہے اسی طرح سے ہمارے خیالات کے بارے میں بھی سوال ہے ہم جو سوچتے ہیں جو خیال کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی سوال ہے ہر خیال برا آنے والا وہ گناہ نہیں ہوا کرتا اس میں بھی تقسیم ہے اور علماء کرام نے کتب فق کے اندر بیان کی ہے ایک بنیادی بات ارض کرتا چلوں کہ انسان کا دماغ گویا کے ایک اینٹینے کی مثل ہے جس طرح ایک اینٹینا ہوتا ہے اور ہوا کے اندر فضا کے اندر جو بھی ریزیز ہوتی ہیں جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ ٹچ کرتی ہیں کیچ کرتا ہے اسی طرح انسانی دماغ بھی اینٹی کی مثل ہر وقت خیالات کی آماجگاہ رہتا ہے کوئی نہ کوئی خیال ہمارے دماغ میں آتا رہے گا جاگ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہم ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں یہاں تک کہ ہم سو جاتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے تو کسی بھی برے خیال کا فقط آنا اس پر گرفت نہیں کہ خیال ہے آ جاتا ہے اگر خیال آیا برا خیال ہے اس کو میں نے جھٹک دیا اس کو اپنے ذہن پر سوار نہیں کیا اس تخیل کو میں نے اپنایا نہیں اس پر جزم نہیں کیا تو اب اس پر گرفت نہیں جس کو وسوسہ بھی کہتے ہیں برے خیالات جو انسان کے دماغ میں آتے ہیں بعض لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہائے مجھے یہ وسوسہ آ گیا تو خالی کسی برے خیال کا آ جانا اس پر گرفت نہیں گناہ نہیں لیکن برا خیال آیا میں نے اس پر جزم کر لیا اور اس کے مطابق عمل کرنے پر میں آمادہ ہو گیا یا اس کے مطابق عمل کرنا میں نے شروع کر دیا مثال کے طور پہ کسی کے بارے میں برا خیال آیا کہ یار فلان شخص ایسا برا ہے اب خالی خیال آیا میں نے اس کو اپنایا نہیں اس پر جزم نہیں کیا اعتماد نہیں کیا آیا اور چلا گیا اس پر گرفت نہیں لیکن اگر میں نے دل میں اس خیال کو جمع لیا کہ ہاں یار واقعی وہ شخص ایسا ہی ہے جبکہ میرے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں کوئی ایسا قرینہ نہیں جو کہ اندر شرح جو ہے وہ قابل قبول ہو تو اب میں اس کے بارے میں جو برا گمان جمع رہا ہوں یہ بد ہو گئی اس پر میری گرفت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ جب اپنے ذہن کا اپنے خیالات کا ہم محاسبہ کریں گے کہ میں کیا سوچتا ہوں میں کیا فکر رکھتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ اپنے تفکرات کو پاکیزہ کرنے اچھی سوچ و بچار کرنے کی عادت بنے گی تو جب ہمارے خیالات اور ہمارے تفکرات اچھے ہوں گے تو اس کا اثر ہمارے ظاہری اعضاء کے ذریعے بھی ظاہر ہوگا اور ہم اچھے ہو جائیں گے خواب بھی اچھے نظر آئیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے ہر عضو کا قفل مدینہ نصیب فرمائے اور ذہن کا بھی قفل مدینہ ان معنوں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ذہن کو برے خیالات سے پاک رکھنا بدگمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا حسد سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا گدے خیالات سے اپنے ذہن کو بچائے رکھنا گویا کہ یہ ہمارے ذہن کا قفل مدینہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے کالس کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلا خواب کیا بیان کیا گیا ہے پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر بیان کی جائے گی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی السلام علیکم و اللہ میرا نام احمد رضا تاریخ ہے میں بجرز والا سے میرا خواب یہ ہے کہ مجھے وقتاً فوقتاً ایسے خواب آتے رہتے ہیں ہمارے گھر کے قریب ریلوے ٹرین ہے اس میں میں سنتا دیکھتا رہتا ہوں کہ کچھ گاڑی کے نیچے آ رہا ہے کبھی ہمارے محلے کا ہے کبھی ہمارا عزیز ہے جس کے ان کا گوشت پھیل جاتا ہے اور جس کی وجہ سے میں زیادہ ہو دیتا ہوں برائے مدینہ مجھے اس خواب کی بتا تعویذ ہمارے کولر نے جو اپنا خواب بیان کیا اور بقول ان کے اکثر انہیں اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں خوف زدہ بھی ہو جاتے ہیں کبھی گوشت پوسٹ وغیرہ کو یہ دیکھتے ہیں تو آپ ایک وظیفہ نوٹ کر لیجے مدنی مدن پنصورا صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس پر مکتبۃ المدینہ کی یہ کردہ کتاب ہے ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے ہمارے یہ کولر اسلامی بھائی اور دیگر ناظرین بھی اگر آپ کو بھی خواب تنگ کرتے ہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں برے خواب آتے ہیں آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بھی مفید رہے گا یا متکبرو اکیس بار اول آخر ایک ایک بار درو شریف سوتے وقت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل ڈرؤن خواب نہیں آئیں گے دوبارہ سن لیجئے یا متکبرو اکیس بار اول آخر ایک ایک بار درو شریف سوتے وقت پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل ڈرون خواب نہیں آئیں گے فضان سنت باب آدابِ تام صفحہ 243 پر بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے تو یہ مدری پنصورہ مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے یہ آپ حاصل کر لیجئے وظیفہ یاد نہ رہے تو اس کتاب کو آپ پڑھ کر صفحہ نمبر دو سو اٹھائیس سے یہ وظیفہ حاصل کر سکتے ہیں تو جن کو بھی برے خواب آتے ہوں ڈرانے خواب آتے ہوں تو شیطان کی طرف سے یہ عمل ہوتا ہے بعض اوقات انسان کو سوتے وقت اس طرح کے وہ مناظر دکھاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات آپ سوتے ہوئے ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ اچانک جھرجری لے کے اٹھ بیٹھتے ہیں آواز بھی بلند ہو جاتی ہے بعض اوقات ایسا ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے کہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں گھبرا جاتے ہیں بستر سے گری جاتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے تو جب بھی اس طرح کے معاملات آپ کے ساتھ ہوں تو یہ وظیفہ آپ کر لیں گے تو ان اللہ اللہ تبارک وطالعہ کے کرم سے ڈراؤن خواب سے آپ کی حفاظت رہے گی اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب السّلام علیکم و اللہ محمد معازن رضا عطاری عرف عبید رضا گجرات سے میرا خواب ہے کہ میں اور میرے ساتھ دو طالب علم ہم اپنے گاؤں کی طرف آ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ آگے سیلاب آیا ہے پانی ہی پانی ہے سڑک پر جب ہم آگے آنے لگے تو وہ میرے ساتھ دو لڑک. طالب علم تھے وہ سائیکل پر بیٹھ کر پانی میں سے گزرنا شروع کر دیا انہوں نے اور میں کہہ رہا ہوں مجھے بھی بٹھا لو ورنہ مجھے بھوٹ اتارنے پڑے گی انہوں نے میری بات نہیں سنی اور آگے چلے گی ہیں تو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی ہے یہی میرا خواب ہے معظم بھائی گجرا سے آپ نے کال کی اور دو طالب علم کا آپ نے بیان کیا اس میں چند وضاحتیں ہمیں درکار ہوں گی اگر آپ یہ وضاحت کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے خواب کی تعمیر بیان کی جا سکے گی ایک تو یہ کہ آپ نے طالب علم کہا دینی طالب علموں کو آپ نے دیکھا یا دنیاوی طالب علموں کو طالب علم کا لفظ عام ہے ایک تو یہ وضاحت چاہیے دوسرا آپ نے کہا کہ آپ کے ساتھ طالب علم تھے تو اس سے دو مرادیں ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ ٹیچر ہوں استاد ہوں اور آپ ہی کے وہ شاگرد ہوں دو طالب علم جن کے ساتھ آپ جا رہے اور یہ پانی کا معاملہ اور یہ سارا آپ نے دیکھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے استاد نہیں ویسے ہی آپ ایک کامن پرسن ہیں اور دو طلباء کے ساتھ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور یہ معاملہ آپ نے دیکھا تو اس وضاحت کے ملنے پر تعبیر بیان کی جا سکے گی آپ دوبارہ ہمیں کال کر دیجیے گا ان وضاحتوں کے ساتھ تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا جا سکے گا اگلے کال کی طرف سلحد محمد وعلیکم السلام سے جی میرا خواب یہ ہے میں مسجد میں امامت کرا رہا ہوں تو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے کی تعداد کافی زیادہ ہے میں نماز کرا رہا ہوں وہ نماز میرے پیچھے پڑھ رہے ہیں اس کی میرے لیے تھوڑی سی وضاحت راکب علی کشمیر سے آپ نے کال کی اور امامت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر قدر و منزلت میں اضافہ ہونے سے ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں آپ کی قدر و منزلت میں اضافہ فرمائے گا اور ایک اس کی تعبیر حکم پر عمل ہونے سے بھی ہے اگر آپ صاحب منصب ہیں کسی منصب پر فائز ہیں آپ کے ماتحت کچھ افراد کام کرتے ہیں آپ انہیں جو احکامات دیتے ہیں تو آئندہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے احکامات کی پیروی کی جائے گی اور اگر کوئی بالخصوص آپ نے کوئی حکم دیا ہوا ہے جس کے بارے میں آپ سوچو بچار کر رہے ہیں کہ نہ جانے یہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے یا کسی ایک خاص شخص کو دیا ہوا ہے اور آپ اس کے منتظر ہیں کہ نہ جانے یہ میرے حکم پر عمل کرے گا یا نہیں تو اگر کچھ ایسا معاملہ ہے تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی اچھا خواب ہے اللہ تبارک وطالعہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے اچھا خواب ایک نعمت ہے اور ہر نعمت کا بندے کو شکر ادا کرنے کا حکم ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلی صل اللہ تعالی بھائی نام میرا ہے. سے اور خواب وہ ہیں. شاہل سراجن. پانی سراجن. اس ہیں عرب شریف سے شہباز بھائی آپ نے کال کی اور آپ نے بھی وہی خواب بیان کیا جو ہمارے پہلے گجرات والے اسلامی نے بیان کیا تھا آپ کے لیے بھی وہی وظیفہ یا متکبیرو اکیس مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیجئے تو انشاءاللہ اللہ اس طرح کے خواب سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہوگا ڈرون خواب اور برے خواب کا آپ نے بیان کیا تو یا متقبر اکیس بار اول آخر درود پاک پڑھ کے آپ سو جائیں تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل برے خوابوں سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں جب بھی کوئی مسئلہ ہو کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو تو فورن اپنے رب ازا وجل کی بارگاہ میں ہمیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینے چاہیے اور اس امید اور یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو دعا کو مومن کا ہتھیار طرح دیا گیا ہے تو دعا کریں گے اللہ تبارک وطالعہ ہم پر ضرور کرم فرمائے گا تو یہ وظیفہ کیجئے مدنی پنصورے میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ مدنی پنصورہ جو کتاب کا میں نے تذکرہ کیا اب یہ پتہ نہیں کہ آپ نے عرب شریف کے کس علاقے سے کال کی اگر وہاں پر مکتبۃ المدینہ تک آپ کی رسائی ممکن نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ یہ مدن پنصورہ نامی کتاب حاصل کر سکتے ہیں ڈبلو ڈبلو یہ ہمارا ویب ایڈریس ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم اپنا میرے دان عبدالرزاق مدن منا معلوم ہوتے ہیں اپنے والدہ کا انہوں نے خواب بیان کیا کہ ان کے دانت جو ہے وہ گر جاتے ہیں تو دانتوں کا گر جانا یہ دراز عمر سے تعبیر ہے اللہ تعالیٰ آپ کے والدہ کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے جب بھی دراز عمر کی بشارت ملے جیسا کہ خواب کے تعبیر کے حوالے سے ملا یا ویسے ہی بندہ دعا کرے تو یاد رکھیے کہ دراز عمر بالخیر کی دعا کرنے چاہیے ورنہ گناہوں بھری لمبی زندگی اگر کسی کو مل گئی تو اس کے لیے یقیناً نقصان دہ ہے اللہ تعالی ہمیں لمبی عمر بھی آتا فرمائے اور لمبی عمر میں اس کی عبادت اور اطاعت میں اپنی عمر کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے دراز عمر بالخیر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اگلے کول کی طرف بڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد الیاز فور یو کے بات کر رہا ہوں تو میں نے خواب میں ایک گنے کی فصل ہے اس میں میں کسی دوست کے ساتھ جا رہا ہوں اور چاروں طرف ایسے بہت اونچی اونچی فصل ہے تو اس میں میں گزر رہا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ریچ جو دور دیکھتا ہوں دور سے نظر آتا ہے ایسے ریچ ہے وہ اپنے بچے کے ساتھ ایسے گزر رہا ہے میں کہتا ہوں کہ کیا اپنے بچے کے ساتھ ہے ہو سکتا ہے یہ جو ہے حملہ کر دے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ ادھر سے نکل جاؤں تو میں ایسے تھوڑا تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو پیچھے دیکھتا ہوں تو میرے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو میں بھاگتا ہوں کوشش کرتا ہوں بھاگنے کی لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے میں بھاگ نہیں سکتا لیکن بس اسی ڈر سے میری آنکھ کھل جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد پھر میں نے اسی طرح ریچھ کو دیکھا اور میں نے اسے مارنے کی کوشش کی لیکن پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے دو دفعہ جو میں نے دیکھا وہ بلیک کلر کا ریچھ تھا کالے کلر کا تو اس طرح میں نے یہ خواب دیکھا لیکن میں اپنے کام کے لحاظ سے ابھی میں اس وقت مجھے سویا ہوا ہونا چاہیے تھا لیکن میں خوابوں کی تعبیر دیکھنے کے لیے ابھی تک جاگ رہا ہوں جاگر نہیں سویا اس لیے کہ میں دیکھوں گا پروگرام پورا پروگرام میں نے ابھی بھی دیکھا پہلے بھی اسی طرح دو بار دیکھ تو پلیز برائے مہربانی میرے خواب کی تعبیر بتا دیں اللہ کرے کہ اس وقت بھی آپ مدنی چینل کے ساتھ موجود ہوں چونکہ جب آپ نے کال کی تھی اس وقت آپ دیکھ رہے تھے تو غالباً پچھلے بت کو آپ نے کی ہوگی البتہ چونکہ ریکارڈڈ کال کا سلسلہ ہوتا ہے لائیو جوابات نہیں ہوتے تو ایک ہفتہ لگ جاتا ہے تعبیر بتانے کے حوالے سے البتہ بریڈ فورس سے جو ہماری اسلامیہ نے ہمیں کال کی خواب بیان کیا ریچ کے حوالے سے تو اس کی تعبیر بے وقوف دشمن سے ہے دشمن بھی ہے بیوقوف بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے دعا کیجیے حفاظت کے لیے ظاہری اسباب بھی اختیار کیجیے اگر واقعی آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے کوئی چپکلش ہے کوئی ایسا معاملہ ہے جس سے آپ خوف زدہ رہتے ہیں تو مزید احتیاط کیجیے محتاط رہیے اور آپ کو میں عرض کروں گا کہ تاویزات اختاریہ کے بستے سے آپ حفاظت کا تعویذ بھی حاصل کر لیجیے وہ پہننے کا بھی ہوتا ہے گھر کی حفاظت کا گاڑی کی حفاظت کا ہر طرح کی حفاظت کا تعویذ جو ہے وہ آپ کو اللہ مل جائے گا آپ کے علاقے میں اگر تاویزات اطاریہ کا بستا نہیں تو دعود اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ تاویز حاصل کر سکتے ہیں وظاہط بھی انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے ویب ایڈریس جو ہے وہ نوٹ فرما لیجیے اور یہاں پر ہمارا روحانی علاج کے حوالے سے تاویزات کے حوالے سے جو سروس موجود ہے فری اف کاسٹ ہے اب وہاں پر اپنا مسئلہ لکھ کر سبمٹ کر دیجئے کہ مجھے دشمن کا خوف ہے برائے کرم مجھے حفاظت کا تاویز عطا کر دیجیے تو ان شاء آپ کو تعویزات اور اس سے متعلق جو وظائف وغیرہ ہیں وہ بھی بتا دیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرنا یہ بھی مصائب و عالم سے حفاظت کا ایک بہترین عمل ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر اختیار کیجیے الحمد للہ یو کے میں بھی بیسیوں مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پر آپ معلومات کر کے جہاں پر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے کل جمعرات ہے تو جو مراج کو اجتماع ہوتا ہے آپ ضرور شرکت کیجئے آشقان رسول کی صحبت میں رہ کر جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ زوجل ضرور کرم ہوگا تو مدنِ قافلے میں سفر اختیار کیجئے اجتماع میں شرکت کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ کر جو دعا کی جائے وہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی. عز میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر اوقات اپنے خواب میں فصل کو پانی دیتے ہوئے دیکھتا ہوں اور بیری کا پھل کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام اللہ بیری کا پھل کھاتے ہوئے آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ سخت بیماری کی علامت ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو بیماری کا سامنا ہو البتہ اگر بیماری میں آپ مبتلا ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آزمائش پر صبر کی دعا کریں کہ یا اللہ عز اگر میرے مقدر میں بیماری لکھ دی گئی ہے تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما ان شاء اللہ بیماری پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر پائیں گے البتہ بیماری سے حفاظت کے لیے آپ اقدامات بھی کر سکتے ہیں اسے حفاظت کے لیے تاویزات بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں تو بیماری در حقیقت تو مسلمان کے لیے نعمت ہے لیکن اس کی صورت ہے کہ بیماری آئی بندے پر آزمائش آئی اب اس پر بندہ صبر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو یہ بیماری گناہ گار کے لیے اس کے گناہوں کی مغفرت اور نیکوکار کے لیے اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوا کرتا ہے تو فضائل آفات یہ مکمل ایک باب ہے جس میں احادیث کریمہ پرانے مجید کی روشنی میں بزرگ ان دن کے اقوال کی روشنی میں ہمیں بیماریوں کے فضائل جو ہے وہ ملتے ہیں تو اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی وبا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے تو اسے حفاظت کے لیے آپ دعا بھی کر سکتے ہیں یا اللہ عزوزل میری حفاظت فرما ظاہری اسباب بھی اختیار کر سکتے ہیں البتہ یہ بھی ساتھ ہی ذہن بنانا چاہیے کہ اگر میرے مقدر میں بیماری لکھ دی گئی ہے اور میں نے بیمار ہونا ہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر آزمائش آ ہی گئی تو اب مجھے صبر کرنا ہے کیونکہ بے صبری سے بندے کا عجر تو ضائع ہو سکتا ہے لیکن بے صبری سے اس کی تکلیف دور نہیں ہو سکتی اور معاذ اللہ معاذ اللہ اگر سخت بیماری ہو کوئی اس طرح کی تنگی ہو پریشانی ہو تو بعض اوقات جہالت کی بنا پر شکوے کے ایسے جملے بیان کر دیے جاتے ہیں کہ جو کفری کلمات پر مشتمل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ان کلمات اور بیماری کی حالت میں عموماً بولے جانے والے کفری کلمات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت برکاتہم العالیہ کی مایا ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ کیجیے نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بھائی بلکہ مدری چینل کے دیگر ناظرین بھی بہت ہی بنیادی اور ضروری معلومات پر مشتمل یہ کتاب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تصانیف کا شاہکار جس میں ایمان کے حفاظت کے حوالے سے بہترین مواد اگر کفریا جملہ نکل جائے کوئی کفریا فیل صادر ہو جائے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے توبہ کا طریقہ بعض صورتوں کے اندر نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے تو نکاح دوبارہ کس طرح سے کیا جائے تجزیے نکاح کا طریقہ تجزیے بیعت کا طریقہ انتہائی اہم معلومات کا یہ ایک شاہکار ہے ہر مسلمان کو یہ ضرور پڑھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت کی بنا پر اور کم علمی کی بنیاد پر ہم زبان سے ایسے کلمات بول لیں کوئی ایسے جملے ہماری زبان سے نکل جائیں کہ جو ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو ہمارے جن اسلام نے خواب بیان کیا تو اس کی تعبیر سخت بیماری سے ہے اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے البتہ اگر بیماری آن پڑے تو پھر ہمیں صبر کا ذہن بنانا چاہیے پہلے سے ذہن ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ بیماری پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں میرا نام محمد نویرا اور میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں السلام علیکم مجھے ایک خواب آیا اور اس میں میں نے دیکھا کہ میری موت ہو گئی ہے اور مجھے دفن کیا جا رہا ہے اور میرے اوپر مٹی ڈالی اور میرا حساب شروع ہونے لگا نوید بھائی آپ نے وہ معاملات دیکھے خواب کی شکل میں جو حقیقت میں ہر شخص کے ساتھ درپیش ہونے ہیں ہمیں مرنا بھی ہے قبر میں بھی اترنا ہے ہم پر مٹی بھی ڈالی جانی ہے اور قبر کے سوالات کا بھی سامنا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس طرح کا خواب بطور تنبی بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اس طرح کے معاملات دکھا کر اس کو تنبی کی جاتی ہے فکر آخرت کیجئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ذہن بنائیے زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرنے کی کوشش کیجیے یہ تصور کیجیے کہ یہ معاملہ خواب میں میرے ساتھ درپیش ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ کو خواب کے اس معاملے سے بہت زیادہ تشویش کا سامنا کرنا پڑا ہو جب آپ صبح اٹھے ہوں تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوں اور اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ ہو غور کریں کہ اگر یہ معاملہ حقیقت میں آج میرے ساتھ درپیش ہو جائے اور آج ہی میں قبر میں پہنچ جاؤں میرے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ ہو جائے تو کیا میں نے اپنی قبر کے سوالات کی تیاری کر رکھی ہے اور ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ اسے مرنا ہے اور قبر کے سوالات کا سامنا کرنا ہے تو غور کیجئے کہ آپ کے دن بھر کے معاملات آپ کے ڈبل بارہ گھنٹے کے جو جدول ہیں اس میں کس طرح کے معاملات کا غلبہ ہے کیا پنج وقتہ نماز وقت پر ادا ہو جاتی ہے کیا لغویات سے جھوٹ سے غیبر سے چغلی سے اپنی زبان کی حفاظت کر پاتے ہیں ذریعہ معاش پر بھی غور کیجیے کہ جو میرا ذریعہ معاش ہے کہیں اس کے اندر حرام کی آمیزش تو نہیں میں کہیں پر نوکری کرتا ہوں تو اپنے فرائض کو بخوبی انجام دیتا ہوں یا نہیں کہ ایسا تو نہیں کہ اپنے کام میں کوتای کے باوجود پوری اجرت لے کر میں گھر چلاتا ہوں کاروبار کرتے ہیں تو اس میں غور کیجیے کہ میں کاروبار کے اندر جھوٹ کا سہارا تو نہیں لیتا کہیں دھوکہ تو نہیں دیتا ناقص مال کامل کہہ کے تو فروخت نہیں کرتا آپ اگر صاحب اولاد ہیں آپ شادی شدہ ہیں تو اپنے گھریلو معاملات پر غور کیجئے کہ آپ پر جو ایک فرائض ہیں جو گھر کی ذمہ داریاں ہیں جو شرحن آپ پر لازم ہیں ان معاملات کے اندر آپ اپنے آپ کو مکمل پاتے ہیں یا نہیں اسی طرح دیگر کاموں کے بارے میں آپ غور و فکر کیجئے فکر مدینہ کیجئے انشاء اللہ اللہ نیکیوں کا جذبہ بڑھے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ذہن ملے گا تو اس طرح کا خواب جب نظر آئے تو ہمیں یہ بطور تمبی کے یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسا معاملہ آپ کے ساتھ درپیش ہونے والا ہے اور واقع ہونے والا ہے خواب نہ بھی نظر آئے تب بھی ہمارا ایمان ہے اور کوئی بھی مسلمان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا اور یہ بھی پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے کسی بھی وقت آ جائے گی اچانک آ جائے گی اور ہمیں ان سب معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے بہت ہی بنیادی چیز نیک بننے کے لیے اچھے لوگوں کی صحبت نیکو کاروں کی صحبت دعوت اسلامی کا مدر ماحول اپنائیں گے آشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے مدر قافلوں میں سفر درس کے اندر شرکت مسجد میں آنا جانا قرآن درست نہیں سیکھا تو اس کے سیکھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت تو ان شاء یہ تمام امور آپ کی آخرت کے لیے ضرور مفید ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سب کو اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں علی السلام علی علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت خواب آیا تھا کہ ہمارے گھر میں جو ہے نا گیڑ کو بکری دکھائی دی اور اس نے تین بیائی ہیں تین بچے خواب ہیں آپ نے جو خواب بیان کیا تو یہ خواب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اولاد کی علامت ہے اللہ تعالی آپ کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرمائے اگر آپ پہلے سے صاحب اولاد ہیں تو مزید اولاد میں اضافے کی علامت ہے اولاد اللہ تعالی کی نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر اس کی اچھی تربیت اور اس کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش سے بھی کی جا سکتی ہے تو اچھا خواب ہے آپ کے لیے ایک اولاد کی نعمت کی بشارت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام مسلمانوں کو نیک اور ایسی اولاد سے مالا مال فرمائے کہ جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ثابت ہو اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں سلو والا میرا نام وحید علی ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اتنا ایک سیلاب آیا ہوا ہے جس میں میرے کو تیزی سے بہا کر لے جا رہا ہے سامنے دیکھ رہا ہوں سب لوگوں کو بھی بہا کے لے کے جا رہا ہے پھر تو میں اٹھ کر کے اس بات کی پریشانی ہے کہ پتا نہیں یہ کیا مشکل ہے یا کوئی ایسا مصیبت ہے پلیز اس کا تعبیر بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ میرے کو کیا کرنا چاہیے آپ کے خواب کی تعبیر تو مسائب و آلام سے ہے تکالیف سے مشکلات سے ہے پھر آپ نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو چند مدنے پھول عرض کرتا ہوں ایک تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے ازا وجل اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کیجیے کہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے اور تیسرا یہ کہ یہ بھی اپنا ذہن بنائیے کہ اگر واقعی مجھ پر مصائب و عالام آ جائیں تو میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہتے ہوئے صبر کروں گا تو مصیبت کا آنا یہ در حقیقت مسلمان کے لیے اخروی فوائد کا باعث ہوا کرتا ہے یہاں تک کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ مسلمان کے پاؤں میں جو کانٹا بھی چبھتا ہے اور یہ جو معمولی سی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف پر بھی اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو اجر عطا فرماتا ہے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتے ہیں مسلمان کے لیے یہ مصائب و عالم تو مصائب و عالم کے آنے کی دعا کرنا تو منع ہے یہ نہیں دعا کریں گے کہ ہم کہ مجھ پر مصیبتیں آئیں میں تکالیف میں مبتلا کیا جاؤں بلکہ مصائب و عالم سے تکالیف سے حفاظت کی دعا کرنے کا حکم ہے البتہ اگر مصیبت آ جائے اب ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم مصیبت پر صبر اختیار کریں اور جتنی بڑی مصیبت ہوگی جتنی بڑی آزمائش ہوگی اس پر بندہ صبر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی کل برد قیامت اسے بہت زیادہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا اور صابرین کے لیے بالخصوص اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں بہت بڑے بڑے انعامات کا سامان ہے تو اللہ تعالی آپ کو مسائب و عالام سے محفوظ فرمائے ہم سب کو مسائل و عالم سے تکالیف سے اللہ تبارک و تعالی حفظ و امان عطا فرمائے اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں الحبیب میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں خارف حسین میں نے خواب دیکھے کہ کسی نے آواز دیا مجھے چولہا جو ہے نا صحیح پہنا ہوا نہیں ہے یعنی صحیح جو ہے نا آپ کی رسپت ہوئے تو میں نے جب دیکھا کہ اگلا شہید جو ہے نا اتنا خوبصورت نہیں لگ رہا کہ پچھڑا والا شہید بہت خوبصورت ہے تو اس کی ہمیں ضرورت اس کا جا تعبیر ہے کہ آرے بھائی عرب شریف سے آپ نے کال کی اور امیز کے دامن کو سامنے کے دامن کو آپ نے صاف اور درست پایا اور پیچھے کے دامن کو آپ نے میلہ پایا اس کی تعبیر دینی معاملات میں کمی سے ہے عبادات کے اندر فرائض و واجبات کی ادائیگی کے اندر آپ کی کہیں کوتا ہے اب آپ خود غور کر لیجئے کہ کہاں کہاں آپ کے دینی معاملات کے اندر کوتا پائی جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم پر فرض عائد کیے گئے ہیں کہیں اس کے اندر کوتا تو نہیں اپنے دیگر معاملات کے اندر خواہ وہ دنیاوی حوالے سے ہوں یا دینی حوالے سے ہوں آپ خود غور کر لیجئے جن معاملات کے اندر آپ کو رہنمائی کی حجت ہو آپ رہنمائی بھی لے لیجئے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ جان بوجھ کر یا بلا قصد کسی ایسے معاملے کے اندر مبتلا ہوں کہ جو دینی حوالے سے درست نہیں شرع حوالے سے درست نہیں تو ان شاء اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کام سرزد ہو رہے ہیں تو ان معاملات پر غور کر کے اپنے آپ کو بچائیے اگر گناہ کے کام ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنا لازم ہوگا اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں جو حکم شرعی ہے اس کے ازالے کی اس کو پورا کرنے کی جو بھی صورت ہے وہ بھی اختیار کرنا ضروری ہوگا تو اپنے معاملات پر غور کیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو ضرور اس حوالے سے رہنمائی مل جائے گی اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحمید میں ذلفقار سلطان سعودی عرب سے بول رہا ہوں میری خواب یہ ہے کہ میں صرف آپ دیکھتا ہوں کہ جانوروں کو دیکھتا ہوں گائے کو دیکھتا ہوں مرغی کالے مرغی مرغے کو دیکھتا ہوں بکرے بھی اسی طرح کالے رنگ میں ہوتے ہیں یا دوسرے رنگوں میں بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور اکثر اچھا میں یہ دیکھتا ہوں بیل بھی دیکھتا ہوں کہ اس کو باندھا ہوا بڑا تگڑا بیل ہے لوگوں نے پکڑا ہوا اسی سے زور سے تو میں سوچتا ہوں کہ یار ایسے جانور ایسی بیل میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ کے لیے خریدوں گا اللہ کی راہ پہ دوں گا ذوالفقار بھائی یہ جو آخری آپ نے بیان کیا یہ تو بہت اچھی بات ہے اچھا خواب دیکھا آپ نے اور ایک نیت کا اظہار ہے کہ اللہ کے راہ میں اچھا جانور آپ قربان کریں گے البتہ جو پہلے آپ نے بیان کیا تو بہت اجتماعی طور پر آپ نے اپنے خواب بیان کیے لگتا ہے کہ کئی مہینوں کے جمع کیے ہوئے تھے اور وہ ایک ساتھ آپ نے بیان کر دیے تو آپ نے جو آٹھ دس چیزیں بیان کی بکریوں کے حوالے سے بیل کے حوالے سے مرغیوں کے حوالے سے اور بھی جانوروں کا تذکرہ کیا تو ہر جانور کی الگ تعبیر ہے اور اس کی کیفیت کے مختلف ہونے سے بھی تعبیر مختلف ہے اور بہت زیادہ پرانا آپ نے خواب دیکھا ہوگا تو اب ہو سکتا ہے کہ اس کی تعبیر فوری ظاہر ہونی ہو اور وہ ہو چکی ہو اب آپ اس کی تعبیر پوچھ رہے ہیں تو براہ کرم آپ وہ خواب اپنا بیان کر دیجئے جو آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہو انہی دنوں کے اندر دیکھا ہو تاکہ اس کی تعبیر کا بیان کرنا بھی آسان ہو اور آپ کے لیے بھی اس کی تعبیر کا بیان کرنا مفید ہو سکے تو جب بھی تعبیر بیان کیا کریں رات سلسلہ تھا تو اس میں بھی ایک اسلامی نے بیان کیا کہ چار سال پہلے مجھے خواب نظر آتے تھے تو ان سے بھی یہ ارد کیا تھا کہ آپ وہ خواب بیان کریں جو ان دونوں آپ نے دیکھے کیونکہ اتنا پرانا خواب آپ بیان کر رہے ہیں آپ کو خود بھی یاد نہیں ہوگا کہ ان دونوں آپ کے کیا معاملات تھے کیا حالات تھے تو خواب جو بیان کرنے کے آداب ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ درست یاد ہو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے یاد ہو اس کو درست طور پر بیان کیا جائے اور ان دنوں کے حالات واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس کی تعبیر کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے تو آپ نے جو بہت سارے خواب بیان کیے تو جو ان دنوں آپ نے دیکھا اور دوبارہ کال کر لیجئے انشاءاللہ اللہ ممکن ہوا تو آپ کی کال کو اگلے سلسلے میں ہم دوبارہ شامل کر لیں گے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ محمد آفاق جدہ سعودی عرب میں رہا ہے کہ میں نے اکثر اپنے خواب میں رچ کو دیکھا ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے میں خواب اس کی تبیر اس چاہتا ہوں بے وقوف دشمن کی علامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کی دعا کیجیے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو والا السّلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں صاحب عمان سے بات کر رہا ہوں میں تو انڈیا کا رہنے والا ہوں اور انڈیا میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں الحمدللہ یہاں پہ جو میں عمان میں آیا امان میں آپ کا مدنی چلنا جب دیکھا میں الحمدللہ بس میری دکان میں بس مدینہ مدینہ ہو گیا مدری سے جب سے دیکھ رہا ہوں الحمد للہ نمازوں کی پابندی کر رہا ہوں الحمد للہ رمضان میں بھی الحمد للہ نمازوں کی پھر پابندی کر رہا ہوں بہت اچھی طرح میں جب سویا رات میں تقریباً بارہ ساڑھے بارہ ٹائم میں دھنیہ واد میں کچھ خواب آیا کو خواب میں میں دیکھتا ہوں کہ جو نا एक آ رہی ہے ایک عجیب سا ماحول پورا لوگ ادھر ادھر کر رہے ادھر ادھر بھاگ رہے یعنی ہیں اور میرے ساتھ ایک کوئی ایک بزرگ آگے ہم لوگ کے ساتھ ٹھہر گئے ٹھہر کے بول رہے کہ ہم لوگ بھی جو نا رونا ہم لوگ بھی رونے, رونے لگ رہے کر رہے تو بزرگ جو تھے نا وہ بول رہے کہ جو نا بس اللہ سے دعا مانگو رو مت رو مت اللہ سے دعا مانگو بس نمازیں پڑھو اللہ سے دعا مانگو دعا مانگو بس اتنے میری نیند اشار ہو گئی بس بتنا بس بولنا تھا ہم کو تو اس کا بولیے اس کا کیا ہے کیا مطلب اس کا میں کیا کروں تو بزرگ نے آپ کی رہنمائی کر دی نا خواب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور عبادات کی کوشش کریں آپ کے لیے گویا کے ایک تمبی اور ایک آخرت کی تیاری کے حوالے سے آپ کے لیے حکم ہے کوشش کیجیے آپ عرب کے شہر عمان سے اپنے کال کی حوصلہ افزائی کا شکریہ جزاک اللہ و خیرہ آپ بھی مدری چینل دیکھتے ہیں آپ نے بیان کیا کہ مدری چینل کی برکت سے باہر سے آپ بھی نمازوں کے مزید پابند ہو گئے اور وہاں پر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں بہ مسلمان دیکھتے ہیں الحمد دنیا بھر میں مدنی چینل کے بارے عام ہیں تو جہاں آپ نے فائدہ محسوس کیا اور آپ کے یہ تاثرات ہیں کہ مدنی چینل کی برکت سے نمازوں کی پابندی اور دیگر عبادات کے اندر جو ہے وہ دل جمعی ہمیں معلوم ہو رہی ہے تو جب آپ نے برکات حاصل کی تو دوسروں تک بھی عام کیجیے جو آپ کے دیگر لوگ ہیں اہل خانہ ہیں آپ کے ہمسائے ہیں جہاں آپ کام کرتے ہیں جو بھی آپ کے ملنے جلنے والے ہیں رشتے دار ہیں آپ نے ہند سے آپ کا تعلق ہے ہند کے اندر بھی الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے تو جہاں تک آپ کے رسائی ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے رسائی ہے دیگر لوگوں کو بھی اس کی ترغیب آپ دیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی ترغیب پر کوئی مدنی چینل دیکھ کر گناہوں سے تائب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے تو ان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو بھی عجر ملے گا ضرور ثواب ملے گا تو مدنی چینل دیکھتے رہیے علم دین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے دوسروں کو بھی اس کے ترغیب دل کی ترغیب دلاتے رہیے اگلے کول کی طرف بڑھتے ہیں عاطف بات کر رہا ہوں سوزی سعود... آ... لینڈ سے میرا کسی کا جگہ ہو گیا تھا ابھی خالی میں تو میں نے ان کو فون کیا ان سے میں بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی تو بعد میں میرے کو دوسرے دن مطلب کہ خواب آئے گی میری ملاقات ہوگی اور ان سے میں نے معافی مانگی ان کو میں نے فوری بولا لیکن انہوں نے پہلے مجھے تو کچھ نہیں بولا میں کب دیکھتی رہی اور بعد میں جب میں بیٹھا ان کے پاس اور میں نے رونا شروع کر دیا رونے کے بعد انہوں نے بولا کہ نو پرابلم صحیح ہے پلیز اس کے بارے میں مجھے کچھ ڈیٹیل بتائیں گے آپ نے جو خواب بیان کیا اس سے پہلے آپ نے بیان کیا کہ آپ کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا اور وہ عورت ہیں پھر آپ نے خواب دیکھا کہ خواب کے اندر آپ نے ان کو فون کرنے کی کوشش کی اٹینڈ نہیں ہوا پھر سوری کی آپ نے پھر انہوں نے گویا کہ معاف کر دیا تو یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا وہ نام محرم ہیں تو نام محرم کا تو آپ سے ڈسکنیکٹ ہو جانا ہی بہتر ہے اب جھگڑے کی نوعیت علم میں نہیں اگر جھگڑا ایسا ہوا کہ آپ نے کوئی حقوق العباد کا معاملہ ہو تو جو بھی اس کا حکمی شریعت اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہوگا البتہ نام محرم سے تعلقات کا کٹ جانا دور ہو جانا اس نام محرم کا آپ کو لفٹ نہ کرانا یہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور اس میں تشویش بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ الحمد ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کو جو احکامات ارشاد فرمائے گئے ہیں اس کے اندر ایک بہت بنیادی حکم جو ہے وہ پردے کا بھی ہے تو پردے کے معاملات کا آپ خیال رکھیے اور چونکہ بیرون ملک سے یہ کال تھی اور بیرون ملک میں اس طرح کا معاملہ زیادہ ہوتے ہیں عورتوں کا اختلاط ہمارے ہاں بھی کمی نہیں ہے البتہ وہاں پر زیادہ معاملات سننے کو ملتے ہیں اور تو مردوں کا ایک ساتھ کام کرنا اختلاط اور دیگر معاملات ہوتے ہیں دوستیاں بھی ہو جاتی ہیں تو پھر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے تو پھر منایا بھی جاتا ہے تو نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے اور اگر وہ محرم ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ان سے جو بھی معافی تلافی کا سلسلہ ہے وہ کریں گے محرم سے تو پردہ نہیں ہے تو جو آپ نے خواب بیان کیا تو وہ اس جھگڑے کا گویا کہ ایک نتیجہ تھا جھگڑا ہو گیا اب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہوں گے مافی تلافی کی یا جو بھی آپ کی سوچیں ہوں گی آپ کو وہ خواب کے اندر نظر آیا اور آپ نے ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی البتہ جاگتے ہوئے جو حکم شریعت ہے ہم پر ہمیں اس پر عمل کرنا ہے تو یہ اس طرح کا خواب ہے کہ جو آپ کے معاملات کی عکاسی کرتا ہے اس کی کوئی ویسی تعبیر تو نہیں البتہ ایسے خوابوں میں یہی آپ کو آ, میرا مشورہ ہے عرض ہے کہ جو بھی حکم شریعت ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے نہ محرم ہے تو اس کا ناراض ہو جانا ہی اچھا ہے آپ سے کہ نا محرم کے ساتھ تعلقات کی ہمیں اجازت ہی نہیں البتہ پھر وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی ایسا حقوق العباد کا معاملہ ہے جس پر شرح آپ کو کچھ ازالہ کرنا ضروری ہو تو وہ آپ کسی بھی عالم سے رابطہ کر کے آپ اس کی شرحی رہنمائی لے کر اس کے مطابق عمل کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے بیٹھو پیارے اسلام بھائیو اور مدری چینل کے ناظرین مدری چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کے علم میں آپ کے عمل میں آپ کے ذوق میں آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ عزوجل اللہ ز زندگی گزارنے کا گویا کے ڈھنگ معلوم ہوگا سلسلہ قابو کی تعبیریں اختتام کے قریب پہنچا بروز بدھ ابھی نو بجے جو لائیو سلسلہ تھا ہمارا نو سے پونے دس کے درمیان نشر مقرر کے طور پر یہ سلسلہ بروز منگل آنے والے منگل دوپہر تین بجے نشر مقرر کے طور پر دوبارہ آپ کر سکتے ہیں آج رات یو کے لیے یوروپ وغیرہ کے لیے جو روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے رات بارہ بجے انشاءاللہ شاء اللہ براہ راست نشر کیا جائے گا تو ہمارے وہاں کے اسلامی بھائی جو ہے بالخصوص اس سلسلے کو ملاحظہ فرمائیں ہمیں کال کرنے کے لیے یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے اپنا خواب بیان کر سکتے ہیں آپ 021 ٹو ون یہ پاکستان کے کالرز کے لیے اور بیرون ملک سے کال کرنے والے اس کی ابتدا میں 00922 کا اضافہ فرما لیں ہمیں مشورہ دینے کے لیے اپنے تاثرات دینے کے لیے اس سلسلے کے حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں مدنی چینل کے مجلس کو تو یہ فیڈ بیک کا ایڈریس بھی نوٹ کر لیجئے فیڈ بیک ایٹ دا مدنی چینل ڈاٹ ٹی وی اس میل ایڈریس پر اب اپنے تاثرات اپنے مدری مشورے وغیرہ ہمیں میل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو کو سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد